باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کل کے درس میں ہم نے آیا نمبر 49 تک اپنا مطالعہ کمپلیٹ کیا اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو آنے والے خواب کی صحیح صحیح تعبیر بتا دی اس کے بعد کیا ہوا یہ کے لیے آئیے آج کے دسخوا آغاز کرتے ہیں وقال بھی اور باشا نے کہا کہ اسے کو پاس لاؤ یہ بندہ آ گیا تعبیر بتا دی باشا بھی پریشان کون ہے, کون علم ہے کیا تعبیر رسول کاسر بہسد پیغام لانے والا جب وہ قاصر ان کے پاس آئے یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹو بالس اللہ کا اور اس سے پوچھو کہ کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے ہاتھ انگلی چیک تو کرو ایشو تھا کیا کیوں یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ کل ایک بڑی ذمہ داری ان کے پاس آنے والی بڑی ذمے داری ہو تو کریڈبلٹی ہونی چاہیے سمجھ آ رہی ہے بات بڑی ذمہ داری ہو تو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے دامن صاف اور پاک ہونا چاہیے جاؤ جاؤ پہلے چیک کرو کیا مسئلہ تھا کیوں مجھے جیل میں ڈالا تھا چیک تو کرو اچھا بادشاہ صاحب کوئی بات پتا چلا پتا چلی تو انہوں نے ملوالی عورتوں کو ابھی سے آیا چاہتا ہے جاؤ پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ بڑے اہتمام سے کاٹ ڈالے تھے ان اور عمشک سے خوب واقف ہے بڑے گھرانوں کے لوگ رہتے ہوں گے بادشاہ نے سے کہا نے یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی کُلہ وہ بولی اللہ کی پناہ ما علمنا علمنا علیہ ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں پائی عفت کی گواہی پاکیزی کی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے عورتوں کی طرف سے آ گئی اور اس عورت کی طرف سے بھی آ رہی ہے قوال عزیز مصر کی بیوی بولی اب تو حقیقت ظاہر ہو گئی انا عن نفسی میں نے ہی اس کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھنسلانے کی کوشش کی وہ ان یقین اور بے وہ سچوں میں سے ہے کلیئرٹی ہو گئی ایک بات اگلی بات بھی نوٹ کیجئے یہ سارے کردار تو سامنے آئے ہیں انجام سب کا بہتر ہو گیا عورتوں نے بھی گڑبڑ کرنا چاہی تھی انہوں نے بھی اعتراف کر لیا اس خاتون نے بھی برگلانا رہا تھا اس نے بھی اعتراف کر لیا اگلی آیت بارہویں پارے کی آخری آیت ہے اس میں دونوں آرا ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے اور یہ قول اس خاتون کا جو عزیز مصر کی بیوی ہے تو ترجمہ تاکہ یوسف علیہ السلام فرمائے تاکہ وہ جان لے وہ عزیز مصر انی لم اخن ہو کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا وان اللہ لا اور بے اللہ خیالت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا اور ایک رائے اور یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے اور مفسرین کی بھی کہ یہ اول اس خاتون کا ہے عزیز مصر کی بیوی کا کیا کہا اس نے اذ علی کہ علم تاکہ یوسف اب یہ جان لے انی لم اخن بالغیب میں نے اس کے پیچھے خیانت نہیں کی صحیح بات جو تھی وہ میں نے بیان کر دی وان اللَّهَ لَا اور بے شک اللہ لا يهدی کید الخائنین وبشکل اللہ خیال کرنے والوں کے فریق کو چلنے نہیں دیتا وما عبر ينسی اور میں اپنے نفس کو پاک تو نہیں کہتا ان نَفْسَ تم بسو بے شر نصط برائی کی شدید دعوت دینے والا ہے اللہ ماں رحم ربی مگر یہ کہ جسم میرے رب نے رحم کیا یہ ترجمہ یوسف علیہ السلام کے قول کے تعلق سے کیا جا رہا ہے یہاں بھی ان کے عادضی کا بیان بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا نفس تو ہے ہی برائی کی دعوت دینے والا اللہ ما رحیم ربی مگر یہ کہ جسم میرے رب نے رحم فرمایا ان نہ ربی غفور بر رب بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے بقول الملی کو استخلی نفسی اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس دے آؤں تاکہ میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں بادشاہ طے کر چکا ہے کوئی بڑا منصب اور مقام اور رتبہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اس جملے کو ذہن میں رکھئے گا آگے ذکر ہوگا اس کا انشاءاللہ اللہ فلما کلا ہو پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی خواہ تو بادشاہ نے کہا ان نقل یوم لدینا مکین امین بے اے یوسف ہمارے پاس بڑے باوقار اور امین ہو اب کیونکہ بادشاہ طے کر چکا کہ بڑا منصب اور فیصلہ دھنک بڑے منصب اور ایک مقام پر ان کو فائز کرنا چاہ رہا ہے اب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں خزائن الارض انہوں نے فرمایا کہ مجھے مقرر کرتو زمین کے خزانوں پر انی حفیظ بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی اور علم رکھنے والا بھی ہوں عام طور پر حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے خود سے منصب مانگنا پسندیدہ نہیں ہے منع فرمایا حضور علیہ السلام نے یہاں دو باتیں نمبر ایک باشا خودی علام کر چکا ہے کہ میں بڑا منصب دینے والا ہوں اے اور دوسرا علماء نے یہ لکھا کہ کبھی بندہ یہ محسوس کرے کوئی ہارڈ ٹائمز آ ہیں اجتماعی طور پر خاص طور پر اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے اور کوئی اٹھ نہیں رہا کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تو یہ بندہ اٹھے اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرے اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے نہیں مخلوق خدا کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے فرمایا کہ ان حفیظ اور عالیم بے میں حفاظت کرنے والا علم رکھنے والا ہوں کہ <الْعَرْم> اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اختیار ادا کیا يَتَبَوْ يَتَبَوْ اس میں جہاں چاہتے رہتے من ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت سے عطا کرتے ہیں جہسین اور ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہاں یہ تو دنیا کا ایک اختیار ہے بجا ہے اصل معاملہ کہاں کا ہے آخرت کا والا اجر الاخرت خير للذین آمنوا وكانوا یتقون اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی رویے اختیار کی ان کے لیے آخرت کا بدلہ بہتر ہے۔ اب یہ ہے جو یوسف علیہ السلام اس بڑے منصب پر آگئے وہ خواب کی بھی تعبیر پوری ہوگی 7 سال خوب فصل بھی आएगी پلاننگ کی گئی ہے مصر ہی نہیں اس کے ارد گرد کے علاقہ ہتا کہ وہ کنعان سے فلسطین کی طرف سے ان کے بھائی بھی بھی چاہتے ہیں ذکر آ رہا ہے اگلی آیات میں بہت بڑے پیمانے پر یہ آنے والا تھا یہ قہد سالی کا معاملہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے رتا فرمائی یہ بھرپور ایک پلاننگ کی گئی ہے تاکہ صرف مصر ہی نہیں اور علاقوں میں بھی اگر کا معاملہ آ رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جا سکے اس مختصر وقت میں زیادہ بات اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں تفاصیل کا مطالعہ کریں تفیم القرآن مولانا مدون علی الرحمہ کی اس میں بھی آپ کو تفصیلات بہتر انداز سے ملیں گی ان اب سات سال گزر گئے خوشحالی والے جس میں خوب کاشت ہونی تھی اب وہ سات سال آ گئے کون سے قحت سالی والے اور دو دراز سے لوگ ادھر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے غلہ ملنے کا امکان ہے اور یوسف علیہ السلام کے, بھائی بھی کے علاقے سے, فلسطین کے پاس سے اور ادھر آئے ہیں وَجَا اور یوسف علیہ السلام کے, بھائی آئے پھر ان کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچانے ان کی تو وہ کا مان میں بھی نہیں کہ جس بھائی کو ڈال دیا تھا کنویں میں وہ کہاں ان کے سامنے بیٹھا ہے بی اور جب ان کے سامان کو تیار کرا دیا یہ جہاز عربی والا ہے ٹھیک ہے اس سے جہیز نہیں ہے وہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ سمپلی سامان کے مفہوم میں ہے اور جب ان کا سامان تیار کرا دیا تو فرمایا کہ اپنے بھائی کو جو تمہارے والد کی طرف سے ہیں مجھے میرے پاس لے کر آنا کیونکہ وہ والدہ الگ تھی یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بنیامین کی والد شریک ہے تو کہا کہ اپنے والد کی طرف سے جو بھائی ہے اس کو لے کر آنا الا او کیا تم دیکھ کے نہیں ہو کہ میں پیمانہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں پھر اگر تم اس بھائی کو بنیامین ان کا نام اگر تم اس بھائی کو لے کر نہیں آئے فلا عندي تو تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا و میرے پاس متانا کال اباہ بولے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے خواہش کا اظہار کریں گے ہم یہ کام ضرور کریں گے اس کے والد سے بھائی تم کہو گے کہ تمہارے والد اپنے والد سمجھ آ رہی ہے بات وہ کیونکہ چھوٹا بھی یوسف کا بھائی ہے نا وہ اس ماں سے ہے ہے کچھ نہ کچھ چند گڑبڑ کا مسئلہ کیا کریں اللہ وقت اس کے باب سے کہیں گے خواہش کے اظہار کر دیں گے اور یہ کام ہم ضرور کریں گے وقال اور انہوں نے اپنے خدمت گاروں کا کہا کہ ان کی پونجی جو غلے کے لئے قیمت دی ہے ان کے بوروں میں رکھ دو لاء اللہ اس کو معلوم کر لیں ادن قلب الا جب جبکہ یہ لوٹے اپنے لوگوں کی طرف گھر والوں کی طرف لاء الحمد تاکہ شاید یہ دوبارہ واپس آئے پونجی رکھوا دی اب کوئی دل میں برا خیال لا سکتا ہے نا اچھا جی بڑے منصب پر آئے تو بھائیوں کو دے دیا فری میں یہ خیال آئے گا نا پہلا کیوں بھائی دوسرے دس خیالات نہیں آ سکتے ہو سکتا ہے اپنی سنوں نے رقم ادا کر دی ہو امکان ہے اور کچھ مرتبہ پرولیج بھی ہوتی ہے کسی کو دینے کی اتنا تمہارا جس کو چاہو تم بانٹو غریب کو بانٹو امیر کو بانٹو اس کو باتو اس کو دس اور بھی مثبت پہلو ہو سکتے نا اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ایسا ایک نقطہ آئے گا اللہ نے خود کلیئرٹی فرما دی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا اہتمام فرما دیا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہی رکھے فلم ماں بچاؤں جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے یا ابانا کہنے لگے اے ہمارے ابا جان منیام اندل ہم سے تو غلہ روک دیا گیا یہ ہے درسیات کا معاملہ نہیں ملے گا ہمیں ابا فارسل خانہ بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے نقتل ہم غلہ لائیں گے وہ ان له لہو اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سیکنڈ ڈائم ہو رہا ہے بھی حفاظت کے بعد فرمایا کہ کیا میں اس کے متعلق تمہارا ویسے ہی اعتبار کروں جیسے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا پھر وہی کام کرو گے تم اللہ خیب الحافہ بس اللہ بہترین نگہبان ہے اور وہ الحمر اور تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے کیوں یہ ہو جائے گا دوبارہ سے اس سے یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ خواب اس کی حقیقت موجود ہے اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی پائی جو واپس کر دی گئی تھی ان کی طرف کال یا آبان امان اب گی کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھیے ہاتھ ہی ردت الی یہ ہماری پونجی ہماری قیمت ہمیں لوٹا دی گئی ون امید آہلنا ون اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ جتنا بوجھ اور زیادہ لے کر آئیں گے کیا مراد ایک شخص کو اتنا غلہ ملتا جتنا اس کے ایک اونٹ پر لادا جا سکتا ہو تو کہہ رہے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ اور لے کر آئیں گے سنیے آگے ری کا تو بہت تھوڑا سا لے کر آئیں نا دس بھائی گئے ہو تو دس اونٹوں پر لاد کر لائے ہو گیارہواں جائے گا تو ٹین پرسینٹ کا اضافہ ہوگا نا یہ کیا ہے ناشکری شکریہ باریک جو ہاتھ میں آگے اس میں توجہ نہیں ہوتی یہ تو بڑا تھوڑا سا ہے کیا کرے گزارے نہیں ہوگا ملے گا یہ ہمارے نفسیات کے پہلو ہیں جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اللہ کا پختہ آہد دو لتا تم کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے آؤ گے گھیر لیا جائیں پھر تو بات یہ الگ ہے لیکن تم وعدہ تو کرو فلم ہم پھر جب انہوں نے علیہ السلام کو پختہ عہد دے دیا اللہ, علی... اللہ ما نقول ہے سلحان میرے میرے پیارے بیٹو تم صرف داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے من بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا یہ تدبیر بتا رہے ہیں سا اتنے سارے بھائیوں کو کوئی ایک ساتھ دیکھے تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کے اندر برے خیالات آتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں ایسا نہ ہو جائے یا گیارہ ایک, ایک ساتھ جائیں تو کوئی جتھا محسوس کر کے کوئی خیال نہ کرے تدبیر ہے ذرا الگ الگ جانا وہاں پر وما اغنی من اللہ منشی اور میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کی کسی بات سے تدبیر ایک شے ہے تقدیر دوسری بات ہے تدبیر ہم کر سکتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے إن الحكم اللہ لیلہ. حکم کا اختیار اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ پر توقل کیا اور کرنے والے اللہ و تعالیٰ پر توقل کریں ولما دخلوا من ابوهم. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے والد نے حکم دیا تھا کام من اللہ بن شی وہ انہیں بچا نہیں سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے یہ تدبیر کرنا اللہ کے کسی ماں سے بچانے والی شے نہیں الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها مطلب یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی وہ انہوں نے پوری کر لی تو ظاہر کے اسباب تدبیر کے طور پر جائز معاملے میں جائز اسباب اختیار کرنا کوئی حرج نہیں وہ انه لذو علم لما علمناه وبشو صاحب ان اس کے جو ہم نے انہیں علم عطا فرمایا بنا کہنا اثرنا سے علمون لیکن اکثر علم نہیں رکھتے اب یہ سیکنڈ ٹائم بھائی آئے ہیں اور چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آئے ہیں دخلوا على اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کو انا فرمایا کہ دیکھو میں بھائی ہوں فلا بما بس نہ ہو اس پر جو وہ کرتے رہے اندازہ ہوگا نا یوسف علیہ السلام کو میرے ساتھ تو کیا کیا اس بیچارے کے ساتھ بھی کیا کچھ نہ کیا ہوگا تسلی دے دی بھائی کو اعتماد میں بھی لے لیا ہوگا آگے ایک معاملہ آ رہا ہے فلما جہاز جہاز سامان تیار کرا دیا جہان اپنے بھائی سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا پیالہ تھا بادشاہ کا وہ رکھ دیا بس رکھ دیا یہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا آگے بہت کچھ ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور کچھ خیال اگر آئے گا تو اللہ جائے گا رکو یہ سب ہم نے بتایا تھا That's it. وہ تھوڑی دیر میں بات ابھی آ رہی جعال فی رحل اپنے سامان پینے کا پیالہ رکھ دیا تم تمہارے خون پھر ایک پکارنے والے نے اعلان کیا کہ جو لادے جانے والا اور میں اس کا جامن ہوں ما وہ بولے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے نا سارکین اور ہم چور نہیں ہے اچھا فما جزا انکم تم کا اگر تم جھوٹے نکلے پھر اس کی سزا کیا ہوگی پھنس گئے خود ہی کیا آگے انہوں نے کہا جزاجی دا فی رکھ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے فہو جزا اہو وہی اس کا بدلا ہے اس کو روک لینا اور اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تعلیم چلی آ گئی تھی یاقوب علیہ السلام کی بھی تعلیمات میں بات تھی کہ جو چوری کرے پکڑا جائے تو جس کے ہاں چوری کی ایک ساتھ اس کے روکنا پڑے گا اس کو تو یہ بھی کہہ بیٹھے بس روانی میں کہ جس کے سامان میں ملے وہی بدلہ اس کو روک لینا کل کا نجزی اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیتے ہیں پس ان بوروں سے تلاش کرنا شروع کیا قبل قبلا وق اپنے بھائی کے بورے سے پہلے جہا من وعائی پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا ٹھیک ہے لگ رہا ہے بھائی سارا پلان کس کا تھا یوزوف علیہ السلام کا اللہ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ کے فرماتا ہے کدالی کا کدنا ایسے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے علیہ السلام چھٹی اب کوئی اعتراض کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے بھائی اب ہوا کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھا ہے اس کے بعد بادشاہ کے پیالے کی حاجت ہو گئی استعمال کری اس نے پوچھا بھی پیالہ وہ پیالہ کدھر بھاگو دیکھو کدھر گیا یہ دربان جو بھی ہوں گے سپاہی وغیرہ باہر نکلے سامنے یہی بھائی ایک ساتھ نظر آ رہے پکڑے گا تم چور ہو ہم تو چور نہیں ہیں اچھا تم چور ہوئے تو کیا ہوگا جس کے پاس سے نکلے روک لینا اس کو ان کے پاس سے نکلا روک لیا گیا ختم بھائی کو روکنے کی تدبیر اللہ نے سکھا دی ماکان علی دین الملک اللہ اللہ بادشاہ کے دین توجہ کیجیے گا بادشاہ کے دین یعنی قانون میں رہتے ہوئے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ جو اللہ نے چاہا یعنی ایسی کوئی شک نہیں تھی کوئی قانون نہیں تھا اور اب اس مشرک بادشاہ کا تو وہ قانون استعمال بھی نہ کرتے لیکن لفظ دین بڑا اہم ہے قانون کس کا چل رہا تھا اس وقت اس بادشاہ کا تو دین اس کا ہے اور جب قانون اللہ کا چلے گا تو دین اللہ کا ہوگا یہ ہے دین کی احمید لفظ دین کا تصور اِلّا اللہ اللہ اللہ چاہے نرفع درجات من نشا ہم جس کے کے علم علیم لوگ نے کہا بھائیوں نے فقد سرق اخل لہو من قبل. اگر اس نے چورایا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی اللہ اکبر. اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور الزام لگایا ہے فصل رہا اللہ حقبہ یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیکھے صبر دیکھے فصل رہا یوسفی یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا لہوم اور تم پر ظاہر نہیں کیا بھائی ہے نا میرے کیا کرے اتنی بڑی بات بھی دل میں چھپا رہے ہیں یوسف علیہ السلام اس کا اظہار نہیں کیا یہ بھی انسانوں ہی خیر مت اللہ کے پیغمبر ہیں مگر یہ روش بھی انسانوں کے رویوں میں ہی ہوتی ہے صبر کرنا پی جانا برداشت کر لینا کمنٹ نہ دینا ترکی بترکی جواب نہ دینا ٹٹ فٹ ٹاٹ والی بات نہ کرنا جھیلنا برداشت کرنا قال ان ذو الشر مکانا دل میں کہنے لگے ارے تم لوگ تو بڑے بتر درجے میں ہو کیا کہہ رہے ہو والله اعلم بما تصيفون تم جو بیان کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے قال يا ايها العزيز ان ٹائٹل کے کہنے لگے اے عزیز له ابن پہلے بھی آپ نے ہماری پونجی لوٹا دی تھی نا آپ تو بڑے اچھے آدمی سبحان فرمائیو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مت آنندہ ہو اللہ کی پناہ کے اس کے سوا کسی اور کو روکیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا الفاظ دیکھیں نہیں کہ جس نے چوری کی نا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس سورت بڑے ظالم ہوں گے چلیے جواب مل گیا یہ دوسرے بھائی بھی گئے فلم اسود خلص سن جھی پھر جب وہ ان سے مایوس ہوں گے تو مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر اکیلے میں بیٹھ گئے قولا کبیر ان کے بڑے نے کہا یہ وہی بڑا بولہ یحودا جس کا نام بتایا گیا کسی جس, جس نے کیا کہا تھا وہ قتل تو نہیں کرو درو اللہ کے بندو کچھ اور کرو مارو تو نا بھائی کو اب یہ بڑے بھائی نے ایک بات کہی علم تعالو کیا تم جانتے نہیں ان اباکم قد اخذ علیکم موثق من اللہ کہ تمہارے والد میں تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا قبل ما فررتم فی یوسف اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تقصیر کا معاملہ کیا تھا فلن ابرحل الارضہ تو میں ہرگز نہیں کروں گا اس زمین سے حتا ی اذن لی ابی او يحکم اللہ لی یہاں تک کہ میرے ابا جان مجھے اجازت دے, دے دے یا میرا اللہ وہ سے بہتر فیصلہ کو کے سامنے بھی ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں نے رمک ہوگی اس اولاد کو یہ احساس ہوگا اور آج کیا ہے جی کو ہمارے بچے بڑے بولڈ ہیں کیا ہے انگل کے بھی سے بولڈ ہیں اور سینے استھان کر بات کرتے ہیں بیٹیاں بھی آگے بڑھ کے بات کرتی ہیں ڈیبیٹ کرتی ہیں لوجک پیش کرتی ہیں لاجک مانگتی بیٹا باپ کے ساتھ نہیں, نہیں. میں تو ابا کے ساتھ بڑا فرینک ہو میں سنا بھی دیتا ہوں ابا کو ان لو بھائی اس انگریزی کے بولڈ کو میں اردو میں کہتا ہوں بے سے بغیرت یہ بغیرت ہی جس کو آج کا رہا فرینکنیس اللہ اکبر کبیرہ ماں باپ ماں باپ ہیں ہاں اچھے دوستوں یہ سب کچھ ہو بجا ہو لیکن ایک وہ مقام ان کا رہے گا جی تو اس کو تو شرم آ رہی ہے بڑے بھائی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا ابا کو میری تو ہمت نہیں ہے بھائی تم جاؤ اب یہ تین بھائی ادھر باقی واپس لوٹیں گے ارجونا بھی جاؤ میں ابا کے پاس لوٹ جاؤ بھائی فقولو یا ابانا انا کا سرغ کہو گیا کہ ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے چوری کر ڈالی وما شہیدنا اللہ بما علمنا اور ہم نے تو وہی دوائی دی تھی جو ہمارے علم میں تھا ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ کہیں گے تو چھوٹا بھائی بھی جائے گا دوسرا بھی ہم تو وہی کہہ بیٹھے جو ہمارے علم میں تھا مما کنا دلغئی حافظ اور ہم غیر کی نگربانی کرنے والے تو نہیں ہے بس علی قرآت اللطی کُنا اب پوچھ لیجیے اس بستی سے جس میں ہم تھے بلعید لطی اقبل نافی اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں وہ ان لساد اور ہم سچے ابا مانے ہماری بات کو کافل والوں سے پوچھ لیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان اتنا جھوٹ بول چکا ہوتا ہے کہ اس کی سچی بات پر بھی یقین ہاں نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ شیر آ شیر آگے شیر آگے مشہور ہے ایک دفعہ آئی گیا لوگ اٹھ کے آئے نہیں وہ کھا گیا اس کو اللہ اکبر علیہ صبر ہے عمدہ تین ہو گیا نا وہاں بڑا بھائی یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بنی عمین خریب ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس ام نہ بے شک وہ اللہ خوب رکھنے والا حکمت والا ہے رخ پھیل لیے یعقوب علیہ السلام نے وقالا اللہ یوسف ہو اور, مِنَ الْحُزْنِ اور ان کی کیا کہا تھا قتل کر دو یا کہیں پھینک دو اس کے بعد نیک ہو جانا ساری توجہ ہمیں مل جائے گی الٹا پڑا گیا نہیں اب ساری توجہ کس کی ہو گئی اب بگی کس کے لیے ہو گئی یوسف یہ ہے شیطان کا الٹا پٹی کا معاملہ این پہ لا کے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یاد آیا بدر کا میدان چھوڑ کے بھاگا؟ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ بولے آپ تو اللہ کی قسم ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے ہب تہ تکن خاطین ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے فرمایا کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنا غم بیان کرتا ہوں اللہ ہی کے سامنے وہ آلم مین اللہ مالا تعالم اور اللہ کی طرف سے وہ کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ایک ذرا تلخ تبصرہ بھی سن لیجئے بھائی کسی سے توقعات نہ رکھیں مزے میں رہیں گے ان اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی ذات سے رکھیں یہ بڑا قیمتی نقطہ اسلاف نے بزرگوں نے سکھایا امید صرف اللہ سے کیا توقعات رکھیں گے اللہ سے اگر آگے سے انہان جان نکلی تو پھر روئیں گے کس گے اس کو کیا فائدہ اپنے نقصان کریں گے تو اپنا غم کس کے سامنے رکھو اللہ کے سامنے توقعات کس سے رکھو اللہ ہاں اولاد اچھی نکلی تو بونس اورز کروں ذرا تلخ نہ ہو جائے بات کوئی شوہر بیوی سے رکھے کہ بھائی میری بیوی ہمیشہ فرمہ برداری کرے گی بالکل ہی کام آتی رہے گی اور ہمیشہ ٹھیک رہے گی ہمیشہ سارے معاملات ٹھیک رہیں گے نہیں بھئی وہ بھی انسان ہے خطا ہو جائے گی اسی طرح بیوی شہر سے انسان ہے وہ بھی خطا کر جائے گا امید رکھو صرف اللہ سے توقعات نہ رکھو کسی سے مخلوق سے نہ رکھو اللہ سے رکھو مخلوق بےچاری ہمیں اور آپ کمزور ہیں بھائی پوری نہیں اترے گی تو کوسنے دیں گے حسد کریں گے جلیسی ہوگی بخ ہوگا عدابت ہوگی پھر ٹینشن ہوگی فرسٹریشن ہوگی ہائپر ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا ٹینشن ہی پالے گے اور جب کسی سے توقعات رکھیں اس نے تھوڑا بھی بھلا کیا تو تو نظر سے کتنی لائف ٹینشن فری ہو جائیں گی اور سچی بات ہے اپنا صرف اللہ و تعالی ہے. یہ وجود ہمارا نہیں ہاتھ گواہی دیں گے کل ہمارے خلاف قرآن کہتا ہے اللہ اللہ اللہ کی ذات بس اللہ کی ذات اللہ کی ذات قال ان اشک بستی بہ حسن اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بے قراری اور اپنا اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں آلم ان اللہ مالات عالم اللہ کی طرف سے وہ جانتے جو تم نہیں جانتے یا بنی ید حبت بیٹو تم جاؤ پس کھوج نکالو یوسف کی اور اس کے بھائی کی بالات اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا رول بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا قفر ہے قفر ہے یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا اے عزیز اب تھرڈ آئے تیسری طرف عزیز ہمیں اور ہمارے گھر کو بڑی سختی پہنچی ہے اور ہم بڑی ناقص پونجی قیمت لے کر آئے ہیں فاؤ فی القیلا اور بشر اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے بدلا دیتا ہے اچھا اچھا جی ہم دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور سامنے والا ہارڈ ٹائمس میں آ جائے تو اب تو بہترین موقع ہے نا اس کو سنانے کا اپنا غصہ نکالنے کا انتقام لینے کا یہ گراوٹ بھی تو ہے نا ہمارے معاشرے میں خاندانوں میں نا ہو گئی ہو گئی اب کیا ہے جی سامنے والے کی شادی کا موقع آ گیا دماد نہیں جا رہا جی ہاں وہ چاچا نہیں آ رہا جی نہیں نہیں پہلے فون کرو تم معافی مانگو ہم تمہاری ناک کٹوائیں گے اور معاف کیجیے گا اتنے زویل لوگ بھی ہیں کیونکہ گھر جا کر ان کے پیر پکڑے ہوئے رات کے ساڑھے بارہ بج گئے ہیں کھانا نہیں کھل رہا ہو دربھ خدا کے واسطے معاف کر دو صرف آ جاؤ تھوڑی نہیں نہیں نہیں یہ تو موقع تھا ہمارا بدلا لینے کا میں نے ہلکا لذ استعمال کیا جدالت زلیل لوگ اللہ کبیرہ ادھر بھائیوں نے تو اپنی کسمہ پرسی پیش کر دیٹس اٹ اب یوسف علیہ السلام حقیقت کھول رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خبر بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا تم نادان تھے وہ کیا تم یوسف ہو یوسف فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں وہاد میرا بھائی اب سنیے پیغمبر کا اخلاق کیا ہے اور اللہ مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ ہم یہ اخلاق اختیار کریں یہ, یہ میرا بھائی ہے قدم اللہ علینہ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کوئی زبان پر تیزی نہیں تلقی نہیں غصہ نہیں لوز ٹاک نہیں کمنٹس نہیں تنز نہیں ٹانٹنگ نہیں شکر اللہ کا کدمن یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا انہو من و جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اکبر یہ کن سے لے کے یہاں تک صبر صبر تو کیا ہے ہاں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے فیم اللہ تو بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اب بھائیوں کا بھی کلوزنگ کا معاملہ عمدہ سامنے آ رہا ہے اور قداص فرق اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیرت دیتی ہے تو بھائی نا اب بڑے ہونے کے ناطے بڑا پن کیا ہے چھوٹے کو فضیرت مل گئی ایکسپٹ کرو بھائی یہ تھوڑی کہ چھوٹے کو فضیرت مل گئی تو بڑا جو ہے حسر میں آ جائے بھائی ہمارے گھرانوں کی مثالیں ہماری سوسائٹیز کی مثالیں ہمارے معاشروں کی مثالیں تیرا بھائی ہے نا اسی کو تو دیا تھوڑا اور بڑا کرے تھوڑا بڑا اور کر لے دوست کو بھی دے دے وہ تیرا دینی بھائی ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی تو لاکھ کما اس کو ڈیڑھ لاکھ کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے نا تو ٹینشن کیوں دے رہا ہے حسا کیوں کر رہا ہے بھائی تو ہے تیرا دینی بھائی تو ہے اس کو اور پھیلا لیجئے خدا کی قسم اگر ہم اس نہج پہ سوچیں تو ٹینشن فری لائف ہو جائے گی بندہ خامہ کا ہارٹ بیٹ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے بلڈ بی پریشر بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور بھی بھر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے علی نے تجھے دے دی ہم پر لخوت علم اور بے شک ہم ہی خطاکار تھے بڑا ہو آدمی یعنی عمر میں تجربے میں مال میں دولت میں غلطی ایکسپٹ کرنا مشکل بات ہوتی ہے یہاں ان بھائیوں نے ایکسپٹ کر لیا ہر ایک کلوز کا معاملہ کلوزنگ جو عمدہ ہو رہی ہے یقینا ہم یہ خطا کار تھے اللہ اکبر اللہ علیکم اليوم. کہ کوئی ملامت نہیں اختیار پورا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چاہتے کر سکتے تھے بالکل معافی دیتی اور یہ داستان یوسف داستان یوسف میں محمدی آبی صلی اللہ علیہ وسلم فرح مکہ کا دن حضور نے پوچھا ہاں کیا توقع ہے کا کریم ابن کریم اللہ اکبر آپ خود کریم آپ کے والد بھی کریم تھے عبد یاد آیا کچھ حضور نے یہ بات اس کے بارے میں کہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے لا لاتی علیکم لیاؤں تم سارے کے سارے آزاد ہو اور حضور نے کب معافی دی ہے فتح مکہ کا دن کیا مطلب پورا اختیار حضور کے ہاتھ میں ہے جو چاہے کر سکتے ہیں جس کی چاہے کا دن ارواد ہے اس پورے اختیار کے باوجود معاف کیا ہے یہ ہے بڑا پن یہ ہے اصل میں معاف اللہ اکبر یا پھر اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور بڑھ کر, رحم فرمانے والا ہے، لے کر جاؤ اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو بس وہ بینا ہو جائیں گے دیکھنے والے ہو جائیں گے تون بھی میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ اب یہ بھائی واپس آ رہے ہیں ابھی قمیص چلی سیکرومیل دور کا معاملہ ہے جب یوسف علیہ السلام کوئے میں تھے یاقوب علیہ السلام کے علم میں نہیں اور ابھی قمیص چلی ہے اور سیکرومیل دور سے یاقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے اللہ جتنا چاہے اپنے پیغمبر کو جب چاہے جتنا چاہے علم عطا فرمائے ولما فصلت الیرو اور جب قافلہ روانہ ہوا قال ابوہم انی لاجید ریھا یوسف لو لا ان تفندون تو ان کے والد نے کہا کہ بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم یہ نہ کہو کہ کہیں یہ بوڑا جو ہے وہ بہک نہ گیا ہو اللہ اکبر ابھی تو بھائی چلے نا وہاں سے ان سارے بھائیوں کی بیویاں کے در ہیں وہ تو ادھر ہی بچے کے در ادھر ہی ہیں سنیے آگے اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں آپ السلام اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں کہیں بہک تو نہیں گیا ہوں قالۃ اللہ ولا عدیم کہنے لگے آپ تو وہی پرانی ترجمہ توجہ سے سنیے گا آپ تو وہی پرانی محبت میں اب تک مبتلا ہے یہ ولال کلس اس کی مخالف مفاہیم میں محبت عمدگی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ بہتر محتاط ترجمہ ہے آپ تو قرآن محبت میں ابھی تک مبتلا ہیں یہ کون کہہ رہا ہے بہو میں کہہ رہی ہوں گی اولاد کی اولاد میں شاید کچھ کہہ رہا ہو کب ہوتا ہے یہ جب ایک شخص جو کہ شادی شدہ ہے اپنے باپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کرتا ہے یا غلط رویے اختیار کرتا ہے تو پھر بہو کی بھی ہمت پڑتی ہے پھر اولاد کی بھی ہمت پڑتی ہے اور یاد رکھیے گا آج ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے تو کل اس کا بیٹا اس کے ساتھ بھی کرے گا یہی تو تم سکھا رہے ہو تو یہی تمہیں بھگتنا پڑے گا تو بھائی بھائیوں نے کچھ نہ کچھ نہ کچھ اثرات سے چہرے پر ڈالا تو وہ لوٹ کر بینا ہو گئے نہیں دیکھنے والے خالا اللہ کے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قمیز کرتے کا ذکر کئی مرتبہ آیا مگر یہ کب کرتا یہ قمیص یہ پیغمبر کا تھا اور یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ان کے چہرے پر ڈالا گیا ان کی بینائی واپس آ گئی میں اللہ, اللہ کی طرف سے بے شک کو جان جو تم نہیں جانتے قالو یا ابانست دنو بنا بولے بیٹے اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے مانگیے ہمارے گناہوں کی انا تھے یہاں آ کے ہم کہیں گے سب کا معاملہ صحیح ہو گیا بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بھائی سے بھی معذرت کر لی اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے بھی معذرت کر لی جب یہ واقعہ مکمل تب ہم کہیں گے اب ہم کچھ نہیں کہیں گے جب تک واقعہ پڑھیں گے تو ذکر آئے گا کیوں نہیں کہیں گے اس لیے کہ سب صحیح راہ پر تھے اور یہ ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ البقرہ میں اور سورہ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کی وفات کا موقع یاد آیا نصیت کر رہے تھے اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے سب نے کیا کہا تھا ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور ہم مسلم ہیں اسی کے سب خیر پر گئے ہیں واقع کے بیان کے ضلع میں ہمارے لیے رہنمائی آ گئی کلوزنگ سب کی عمدہ ہوئی بس خاموشی کیا کریں گے اس کے بعد ان خواتین بے شکم خطاکارتربھی انہوں نے فرمایاقوب علیہ السلام نے میں, میں جلد اپنے رس سے تمہارے کی بخشش مانگوں گا اس میں دو باتیں نے لکھی ایک ہاں بخشش مانگوں گا یوسف سے بھی تو کلیئرٹی لے لوں حقوق کا بھی تو مسئلہ ہے یسوع سے بھی تو پوچھ لو معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں اور دوسرا ایک رائے یہ ہے رات کی تنہائی میں مانگوں گا اللہ اکبر اس وقت اللہ قبول فرماتا ہے سماج دنیا پر ہوتا ہے اور باپ بیٹے کے لیے دعا کرے بڑی بات ہے اولاد کو ماں باپ کی دعا لینی چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے نے فرمایا السلام کے پاس پہنچے ابھی مصر کے سرحدوں پر ہیں تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانا دیا اچھا والد یعقوب علیہ السلام والدہ سوتیلی ماں یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا سوتیلی ماں کے ساتھ دوسرے سلوک ہو رہے ہاں سو تیری ماں کے ساتھ بھی اللہ اکبر وقول اللہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ سب پورے امن کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے یہ نہیں کہ خود کہیں بیٹھے ہوئے اس سیٹ پر چلو بھی میرے اما ابا کو لے کر آؤ نہ مصر کی گویا سرحد پر آ کر اپنے والدین کو وہ ویلکم کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہوگا جی ہمارے ابا اما نے بڑے محنت کی ماشاء اللہ جوان کر دیا اب ہم بڑے منصب پر آ گئے اور کچھ زیادہ ہی انورٹرڈ کو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے نہ نہ ہم تو وہ تھے کہ اپنی صفائی ستھرائی کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھے ہم تو وہ تھے کہ پلٹنے کے بھی قابل نہیں تھے ہم تو وہ تھے کہ ہم کروٹ لینے کے بھی قابل نہیں تھے ہماری اوقات تھی کیا یہ ہیں ماں باپ جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سب پر احسان فرمایا تو یہ نہیں کہ مجھے بڑا مسئب مل گیا تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی پروٹوکول کا معاملہ رکھوں گا کچھ ذرا کیپ ایٹ اے نہ اتنا بڑا مصلب ہے مصر کی سرحد تک آئے ہیں استقبال کرنے کے لیے اور فرماتے فرما اگر اللہ چاہے گا تو آپ رحمن کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے ورفع آبا علی العرش اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا اکبر جیسے کچھ دن پہلے بات آئی تھی نا کہ شاگرد کتنی اوپر ہو جائے استاد تو استاد رہے اولاد کتنی اوپر ہو جائے ماں باپ کا درجہ تو بلند رہے گا ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا وہ خرہ سجدا اور وہ سب ان کی خاطر سجدے میں چلے گئے یہ ایک محتاط جمع ہے اس پر مباحث ہے آرا بھی محتاط رائے کیا ہے سب نے سجدہ کیا ہے اللہ کو یوسف کی خاطر کہ اللہ نے واپس ملا دیا یوسف علیہ السلام یوسف کے لیے یوسف کی خاطر یوں ترجمہ کر لے یہ بھی مناسب ترجمہ ہے موتا ترجمہ ہے سب نے سجدہ کیا ہے یوسف کی وجہ سے کہ اللہ نے یوسف سے ملا دیا بقول اور یہ ہے میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر یہ والدین ہو گئے اور آہد آشر گیارہ ستاروں سے مراد بھائی دس وہ جو ایک دوسری والد سے چھوٹے بھائی بھی نیامی گیارے سے اور سورج چار مجھے سجدہ کر رہی ہے تعبیر آ گئی قد ربی حقا اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا اب سنیے پیغمبر کے اخلاق کا اور بیان اللہ اکبر وقد احسن بی اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا اس نے جب جبکہ مجھے قید سے نکالا اللہ اکبر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے مشکلات جو آئی ان کا ذکر نہیں ہو رہا کہ میں نو سال رہا اتنے سال رہا نہ مثبت پہلو پازیٹو پہلو بھی پوزیٹو والی بات ہے مجھ پر احسان فرمایا جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا نعمت و جہاں ابھی کو منل اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا میں بہادی شیفان اقوتی اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے یہ بھی کیا تھا میرے ساتھ اور وہ بھی کیا تھا نا میرے میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا شیطان شیطان مردود کیوں یہ الفاظ دہرائے گئے ہم چوکنر ہے اس قدر بڑا ظلم کرنے والا دشمن ہے کہ بہت پیاری دعا اس کے بعد رب قداطی نے مجھے بادشاہ نے آتا فرمایا وہ علم تنی احادیث اور مجھے باتوں کے انجام تک پہنچنا معاملہ فہمی سکھا دی فاطر السماوات والارد اے آسمان و زمین کے بنانے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو میرا ولی کارساز دنیا میں اور آخرت میں پیغمبر کی دعا سنے توفری مسلمہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت پر وفاد دے والحقنی بصالحین اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میں ہے۔ اس قدر جل قدر پیغمبر کی دعا کیا ہے اے اللہ مجھے مسلم حالت میں فرما برداری کی حالت میں وفاد دے اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما یہ اخلاق ہے پیغمبروں کے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں ہم بھی اختیار کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے من الغیب الی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو نی پر وحی کرتے ہیں وما لديهم اذ اجمعو وهم اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کو پختہ کر لیا تھا جبکہ وہ ایک چال چل رہے تھے وما اکثر من ناس ولو اور آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں اکبر سخمت شیطان اللہ شیتان نبی کا دلّا اکثر شکر ملیں گے تو اللہ کہتا ہے آپ کتنا چاہیں اکثر ایمان لانے والے نہیں یعنی کہ کوئی بھی نلاست راج سکتا رہے ہاں ماشاء اللہ الحمد لیکن آپ کا کام پہنچانا سمجھانا بتانا ہے وما من عجر اور آپ اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے جہان والوں کے لیے نصیحت آخر کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سا تجزیہ کریں گے جو سبق ہمارے, ہمارے سامنے آئے پھر تراوی ادا کریں گے ان شاء اللہ اور آسمانوں میں, میں کتنی نشانیاں ہیں بول پر سے گزرتے ہیں لیکن سے ایراز کر جاتے ہیں اللہ کی مارفت کے خزانے میں تمہاری میں بھرے ہوئے ہیں دلائل موجود ہیں موجود ہیں وما اللہ برابر تو نہیں آ رہی کسی کی تعداد غیر اللہ کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر تو نہیں کر دیا یہ بھی شرکی شکل ہے نیت میں کھوڑ تو نہیں آگے دکھاوے تو نہیں آگے یہ بھی شرط شکل ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے چو کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں یہ دکھاوے کا شرط تو کہیں نہ کہیں ڈبٹ کر آ رہا ہوتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی تمین آداب اللہ بس کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی آفت آ جائے یا ان پر آ جائے اچانک قیامت اور انہیں خبر بھی نہ ہو کل انب علی صنا فرما دیجیے ہاں ری اللہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ 23 برس کی سنت کا بیان حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانا ایک دن کا فرق نہیں ہے اس میں اور کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف اس میں نہیں بہت سارے اعمال میں یہ اختلاف کرا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے مگر وہ 23 برس کا عمل جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں وہ دعوت اد اللہ علا مسیرت ان پوری بصیرت کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور جو میری اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو حضور کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے دعوت اللہ کا کام کرنا جس کے لیے سمت کو کھڑا کیا گیا تفصیل آتی رہی ہے, اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اور, اللہ سبحان پاک ہے اور میں, میں سے نہیں ہوں وما اور قرآن اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں مردوں کو ہی نبی کے طور پر بھیجا جن کی طرف ہم رحی بھیجتے تھے یہ نقطۂ پہلے بھی آیا کہ کبھی کسی عورت نبی نہیں بنایا گیا لیکن وہ ذکر کیونکہ یہ مقام آگیا تمہیں دوبارہ کر رہا ہوں ان سے پوچھا گیا مولانا عطاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی خاتون نے پوچھا کسی کالج کی غالب لڑکی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی بنایا تو مرد کو بنایا عورت کو نہ بنایا تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ بیٹا دیکھو مرد رسول بنتے تھے اور عورت رسول جنتی تھی۔ آدم علیہ السلام کو چھوڑ دو باقی ہر نبی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے ایمن سو علیہ السلام کے ان کی بھی والدہ ہے سلام یہ اتنا بڑا مقام اللہ عورت کو فرما رہا ہے بس کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا وَلَا دارُ خَيْرُ لِلَّذِينَ اور گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوا کی رویش اختیار کی کیا تماقل سے کام نہیں لیتے حتی ارستی اثر یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے کیا قبول کی نہیں کریں گے اب قد اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ارے وعدے دے رہے عذاب کے عذاب تو آتا نہیں جا اہم نسرو نہ ان رسولوں کے پاس اللہ فرماتے ہماری مدد آ فنجی امن پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے بلاسمین پر ہمارا عذاب نہیں تالا جاتا مجرمین کے قوم سے لقت کانفیقہ عبرت الباب یقین اس واقعے میں عقل بندوں کے لیے عبرت ہے ماں کانا حدیفرا کن تصدیق یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اپنے سے پچھلی کتابوں کی اور ہر بات کا بیان اس میں تفصیل سے ہے بہدوم اور یہ ہدایت اور رحمت الو کے لیے جو ایمان لاتے ہیں الحمد للہ سلسف کی تکمیل ہوئی خاصے اس میں, اس میں اسباق ہے کچھ کا اشارہ انتہائی مختصر انداز میں شیطان بہت بڑا دشمن پیغمبر کے گھرانے کی مثال بات ہمارے سامنے آ گئی مصیبت آتی ہے مگر وہ بعد میں راحت کا ذریعہ بنتی ہے حسد خوفناک مرض ہے بھائی کو بھائی کو سے لڑا دیتا ہے اچھا کردار بہرحال وہ رنگ ضرور لاتا ہے عفت اور استقامت بھلائی کے حصول کا بہت بڑا سرچشمہ بھی ہے مرد اور عورت کا اختلاط بہرحال آزاد اختلاط بہرحال وہ فطری کا باعث ہوتا ہے حدیث میں کہ تنہائی میں دو نامے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا ایمان وہ دولت ہے کہ جسے صبر اور استقامت کی رویش میسر آتی ہے تنگی میں مشکل میں رجوع اللہ ہی کی طرف کیا جائے چاہے تھوڑا ہی وقت میسر آئے بندہ دین کی دعوت کے عمل کو جاری رکھے جس کسی نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اور لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری سنبھالنی ہے اس کا دامن پاک ہونا چاہیے اور اس کی صفائی بھی لوگوں کے سامنے موجود رہنی چاہیے اور داستان یوسف کا بیان تھا لیکن دراصل داستان محمد ہی ہمارے سامنے آئی اور اللہ کی تقدیر بہرحال اٹل ہے وہ فیصلے آتے ہیں ایسے بھی کہ پیغمبر کو اپنا بیٹا بھی دینا پڑتا ہے بھولنا پڑتا یعنی وہ لے لیا جاتا ہے اور واپس بھی وہ ملا دیا جاتا ہے تو تقدیر بہرحال وہ اٹل ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیقرمائے الحمد للہ